بسم الرحیٰ صحمد علیہ محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ وصب الباطۂ والن الرباشہ باقی تمام سامع خاراً برادر سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں کتاب دعوت شریف میں سے دراصل نمبر تین سو اٹسٹھ تھری ایٹی سکس ایٹی سکسٹی ایٹ گیارہ ہیں تو تین سو اڑسٹھ جو ہے دعوتیں صویب میں صوفیہ محمد الواشہ کا دعوت شریف کا شروع تک سے ابھی تک کا درست ہے نمبر گیارہ دعا اوراد فتھیہ جو صبح کو نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کا گیارہواں درس ہے ہاں جی ہماری ہمارے جملے کے استاف اللہ علیہ اس اوراد کے اوراد فتھیہ کے شروع میں جو اسافی اللہ علیہ عظم اللہ علیہ السّلّہ صن طب اس حرصے کی توضیح میں اس حرصے توبی میں جو ہے قرآن سے استغفار اور اس کے فوائد اور توبہ استغفار کے فوائد آپ لوگوں کو بتا دیا اور آج کے موضوعات احادیث سے یعنی استغفار کی اہمیت روایت اور احادیث میں تو اس سر میں پہلے حدیث کل میں نے تجمہ کیا تھا اس کے بعد سر سر یہ تجمہ کر لیتا ہوں اس کے بعد باقی حدیث کی تھوڑی سی توجہ دے دوں گا آج کے درس, درس میں جو آج کے درس میں جو ہے استغفار کے ہم نے روایات میں ہمیں تو اس میں پہلے حدیث کا بھی توجی وا بھی چونکہ یہ موضوع سے مربوط ہے اس لیے اس کی تجمہ سر سے دوبارہ کر رہا ہوں دس نمبر گیارہ میں اور اس کا پہلا عادیش اس مضنوع سے ہے کہ کی حقیقت کو ثابت کرتے ہیں جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا اس کے گناہ بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بچتے جائیں گے جب تک استغفار کرتا رہے گا اللہ گناہ کو بچتے جائیں گے یعنی اس کے جمع کرتے نہیں رہیں گے تو یہ حدیث انتہائی اہم اور محیط حدیث ہے جامعہ حدیث ہے چونکہ یہ حدیث کچھ ہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نے شیطان شیطان نے بے شک شیطان نے قال کہا اللہ سے مخاطف ہو کے کہا جب اللہ نے جنت سے نکال دیا تو وہ عزت کے یارب بھی اے میرے رب تیرے عزت کی قسم لا اب رہو میں مسلسل گمراہ کرتے رہوں گا عباد اگر تیرے بندوں کو ما دامت اورواہم جب تک ہو ان کے روحیں پہ اشاد ان کے جسم میں جب تک ان کے روح ان کے جسم میں ہوں گے میں ان کو مسلسل گمراہ کرتے رہوں گا تو اس نے اس طرح قسم کھا کے کہا اللہ کے حضول میں تو اللہ نے ان جواب میں فرمایا فقالہ رب و تپرور دگار علم اس کائنات کے مالک آقا اور مولا نے فرمایا وہ عزت ایشتنگ اگر تو قسم کھاتے ہیں تو میں اللہ بھی قسم کھاتا ہوں میرے عزت اور میرے جلال کی قسم میرے عظمت اور میرے جلال کی قسم لازالآخر لا الحم میں مسلسل بشتا رہوں گا میں مسلسل میرے بندوں کے گناہوں کو بڑھتا رہوں گا مستہ جب تک وہ مجھ سے استغار کرتے رہیں گے جب تک بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کے میرے حضور میں استغفار کرتے رہیں گے استغفار یہ بولتے رہیں گے پر پرور میرے گناہ کو بخش جو, جو بھی گناہ بندہ سے ہوا ہے اس کو ذہن میں لا اللہ سے گناہ کی بخشش مانتے رہیں ایک گناہ کو یاد کرتے ہوئے زبان لاتے ہوئے دل میں اس کا دل و دلاؤں تاثور کرتے ہوئے ایک گناہ کا اللہ کے حضور میں بندہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے گناہوں کو بخش دے کہ اس کا کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کے ساتھ اس نے استغفار نہ کیا ہاں یہ کل کامن اس کے میں عمل میں ایسا کوئی گناہ نہ ہو جس کے ساتھ استغفار نہ کیا اس کی جب انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے فوراً نے استغفار کرنا اللہ کے حضور میں جھک جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش جائیں گے اس حدیث میں بڑی جامع طور پر ہمیں اللہ نے بہت بڑی بشارت دی ہے اللہ پیارے نبی کے زبان وبارک سے تو یہ حدیث جو کتاب نہج الفصاحا یہ کسی کتاب ہے میں صرف رسول اللہ کے حدیث سے مبارکہ اس میں موضوعی طور پر جمع کیا ہوا. اس کی حدیث نمبر چھ سو بیالیس میں ہے نہج الفصا میں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی کہ میں مختصر تجمہ دوبارہ کراؤں شیطان نے کہا اے پرور تیرے عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں جان ہے میں انہیں گمراہ کرتے رہوں گا تو ربض الجلال نے فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم میں بھی ہمیشہ اپنے بندوں کی لازش یعنی گناہوں کو بچتے رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے گئے تو اجانگرہ میں آپ اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں اور گناہوں کے استغفار کو اپنے پر لازم کرا دیں حدیث نمبر دو استغفار گناہوں کو مٹانے کا اعلیٰ اور وسیلہ ہے استغفار کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹ جاتی ہیں آپ کے نامہ عمل سے وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ زیرو ہو جاتی ہیں ہاں جی اگر فرض کے ایک بندے کے دس گناہ ہیں تو لیکن بات ہے ایک کے ساتھ زیرو آ جائے گا زیرو کے بعد ایک آ جائے گا اس کے مٹ جانے کے مطلب یہ اللہ اس ایک کو ہٹا دے گا جب آپ نے استغفار کیا اللہ اس ایک کو ہٹا دیا تو زیرو رہ گیا زیرو یعنی کچھ نہیں ہے تو گناہ اس طرح اللہ تعالیٰ بانج دے گا اور وہ اللہ مہربان ہے ہمیں اس کی مہربانیوں کا انسان ہاں جی اللہ کی قدرت جتنا بے نہایت ہے اللہ کل کلشین قدیر ہے ہاں جی اس کے علم بے نہایت ہے بیک الشین علیم ہے اسی طرح اس کی رحمت بھی بے نہایت ہے حضانگرہ میں اس کے لطف و کرم بھی بے نہایت ہے اس کی بخشش بھی بے نہایت ہے بندے اور یہ ہم نے کیسے تھے اللہ کے اتنے گناہوں کو بخشے گا اللہ اللہ ہر گناہ کو بخشنے پر قادر ہے وہ جب چاہیں بخش سکتے ہیں اختیار سارا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ غفور مدلا ہے اس نے خود کو غفور سے تعبیر کیا قرآن باغ کی بڑی خوبصورت آئے تھے اس میں اللہ حمتیں پیارے نبی سے ہو گئے کہ میرے نبی نبی عبادی بادی آپ میرے بندوں کو ذرا بتا تو دیجئے اے میرے حبی میرے کو بتا دیں نبی ہاں جی انِِِِِِّّّّّ ان الغ غفر رحم بے شک میں اللہ ہاں جی میرے بندوں کو بتا دے بے شک میں اللہ غفر الرحیح بہت زیادہ بچنے والا اور بہت مہربان ہے اللہ پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرا حبیب میرے بندوں کو بتا دے کہ میں اللہ بہت زیادہ بچنے والا اور بہت مہربان ہوں یہ اللہ نے خود ہمیں بتایا ہو لیکن مقدس کتاب میں کاش آج کے ہم انسان کو ہر چیز کی فرصت ہے اللہ کی کتاب پڑھنے کا اس کو سمجھنے اور اس کو جاننے کا ہمیں فرصت نہیں اس وجہ سے ہم اپنے اللہ کو بھی نہیں پہچانتے اور دار بہ دار پھیر رہے ہیں آج کی دنیا میں تو اس تاز اس کا تجمہ جو ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما استفاق گناہوں کو بخشنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے یعنی اللہفار استغفار, استغفار موم ہات المٹانے والی لِِظنوی گناہوں کو یہ پیر ربیقہ کلام وبارک علیہ وسلم اللہ صلی اللّہ وسلم پیر وسلم فرمائے علیہ فار گناہوں سے بخش طلب کرنا مغفرت طلب کرنا یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے کہنا سچے دل سے شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہ کو ذہن میں لا کر تو یہ عمل کیا ہوگا موم ہات مٹانے والی لِِ بندے کے سارے گناہوں کو یہ عدیث بن حض الفضا جو ہے حدیث نمبر ایک ہزار پچاس ہے تو پیارے نبی صلاث الفرم استغفار گناہوں کو بخشنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے موم ہاتھ بخشنے اور کا ذریعہ اور وسیلہ اس میں کوئی شخص بنے حدیث نمبر تین جو ہے استغفار کی فضلت کے بارے میں ہر بیماری کے لیے ایک دعویٰ ہے اللہ کے فرماتے ہیں ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے گناہوں کی بیماری کا علاج دعا میں ہے اور استغفار میں ہے دعا استغفار ہے دعا سمجھاتے ہیں دعا استغفار ہے ہاں جی ہر بیماری کے لیے ایک دوا گناہوں کی جو بیماری ہے جو حقیقی بیماری ہے ہاں جی جس کا سزا ہمیں دنیا میں مادی بیماری تو اس کی تکلیف دنیا میں ہمیں بھگتنا پڑے گا اور پھر ختم ہوگا لیکن جو, ہن جو ہن، ہن جی؟ میں سردرت ہے ہاں جی آدمی سر درت ہے کچھ دن آپ کو سر درد پھر ٹھیک ہو جائے گا پیٹ میں درد ہے کچھ دن درد ہوگی دوائی شوائی کھایا ہو اسے بھی اللہ ٹھیک کھا دیتے ہیں یہ جلدی ٹھیک ہونے والی گناہوں کی جو دوا ہے بیماری اس کا سزا تو جہنم کے عذاب کے ذریعے سے جہنمی عذابات کے ذریعے سے اس کا سزا وہ کرنا ہوتی ہے بہت تکلیف بھی چیز ہے زہین میں لہٰذا یہ حدیث استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اللہ کے عالمِ فرمایا ہر بیمار کے لیے دوا ہے گناہوں کی بیماری کے علاج دعا میں یعنی استغفار میں ہے گناہوں کی بیماری کا علاج جو ہے دعا استغفار میں ہے خالی رسول اللہ حدیث کے متنّی ہے الخال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم افضل انبیاء و رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکل لیدا ان دواً لیکل لی دا ہر بیماری کے لیے دواون ایک دوا ہے دنیاوی مادی ہر بیماری ایک دوا ہے وہ دوا اس جنوبی لیکن گناہوں کی جو بیماری کا جو دوا ہے جو کہ بہت مشکل بیماری ہے وہ کیا ہے اس کا علاج اس کا علاج تو بہت آسان ہے وال کوئی خرچ نہیں ہے سب سے نا آج کل کے لوگ جو نا ہمیں بیمار ہونے سے زیادہ جو ہے خرچے پر جو خرچے آتے ہیں نا گھر ہو جاتا ہے تو وہ اس سے ہم زیادہ خوش خوفناک خوفزادہ خوف خوف انسان جو غریب آدمی خصوصاً جو بیمار ہونے سے زیادہ جو ہے کے خرچے کا فکر زیادہ ہوتا لیکن یہاں جو استغفار کے جو گناہ ہیں گناہوں کے جو بیماری ہیں وہ حالنگی اس کے اثرات بہت خطرناک ہیں کل قیمت میں اس کی سزا بغلنا پڑے گا کچھ گناہوں کی سزا اللہ میں بھی دنیا میں بھی دیتا ہے اس کی کچھ عذاب بیماریوں کی شکل میں اور آخرت میں ہے اس کا دنیا میں نہیں باشا گیا تو لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نسخہ کو دے دیا اگر آپ سچے دل سے سچے دل سے اللہ کے کوئی غلطی ہو گیا کوئی واجبات چھوٹ گیا کوئی حرام چیز کا ارتکاب کیا ہیں تو پھر جو ہے اللہ کسی بندے پر ظلم ستم رہوا رکھا تو آپ سچے دل سے استغفار کریں جو بھی اللہ کے فرائض صاحب سے کوتا ہی ہوا محرمات میں کوتا ہوا تو سچے دل سے یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں کار بندا ہوں مجھ سے یہ گناہ سرزاد ہو چکا تو نہیں باشے گا تو مجھے کون باشے گا اللہ تو میرے گناہوں کو برش دے میں تیری طرح توبہ کرتا ہوں پلک جاتا ہوں سچے دل سے بولیں تو اللہ بھٹ دیتا ہوں کتنا آسان کام ہے گناہوں کو بڑھنا ہے آزان گراہ میں لہٰذا و مندک اتنا بدبا ہوگا وہ اللہ کے حضر میں اتنا بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے بھی اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو بڑھ جائے وہ جو اپنے گناہ کو گناہی نہیں سمجھتے پھر تو بہت یہ تکلیف دے لوگ ہیں جو لوگ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں اور خود کو بڑے پر ہزگار سمجھ کے بیٹھتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے اور استفاد بھی نہیں کرے گا تو وہ گناہ کر لوگ اس کو لے کے ڈوبے گا جہانا میں پہنچا دے گا لیکن وہ لوگ جن کا ضمیر بیدار ہے مومن ہے وہ ہمیشہ ہوشیار رہتے ہیں اسے اپنے اعمال پہ نگاہ ہوتی ہے وہ فوراً استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو پیارے نبی نے فرمایا کی لکول دائن دواؤں ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے وہ دوا ذنو گناہوں کی بیماری کے لیے دعا کیا اس کے کی دوا کیا ہے الاستغفار ہاں جی التغار پیارے نبی ہمایہ رسول گاؤں ہرمایہ کہ ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے اور گناہوں کی بیماری کا علاج استغفار میں ہیں یہ حدیث وجہ نج الفضا حدیث نمبر بائیس سو تریپن ہے حدیث نمبر بائیس سو ترپن ڈبل ٹو فائیو تھری میں ہے نج الفضا نامی کتاب ہے اس میں سارے کلام اللہ علیہ صلی اللہ کے عادیث مبارک ہے سارے اخلاقی طرح حدیث نمبر جو ہیں چار ہیں حدیث نمبر چار اس میں نمبر میں نے پانچ لکھوا ہے چار حدیث نمبر 4 تو بندے مومن کو چاہے کہ اللہ کے ساتھ اس اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بند مومن کو چاہے کہ اس کے کہ اللہ کے ساتھ اس کے ایسی خلوت کے مجالس میں ہو کہ جس میں اللہ سے آپ اپنے گناہوں کے معاشرے طلب کریں پیارے نبی فرماتے ہیں بندے کو بندہ سے خطا کو ہو تو ہوتا ہی رہتا ہے ہمیں انسان شیطان نوشہ مارا ہے پیارے نبی حرمت بندے کا جو ہے ایسی خصوصی نشش بھی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے ہاں جی کب کبھار جو ہے کہ جس میں وہ اللہ ہے وہ بندہ ہے اور کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانتے رہیں اس اس مجلس میں اس محفل میں جہاں بندہ اور اللہ ہے اور اللہ سے خلبت میں اپنے گناہوں کی بخش طلب کریں بعد چشم الم اللہ سے بادشاہ طلب کریں گے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو باس دیتے ہیں اللہ چشم نم کو بہت پسند کرتے آنسوؤں والی آنس جس سے اگر آپ کے آنکھوں سے چند قدرے آنسو بہتے ہوئے آپ اللہ سے گناہوں کی بادشاہ طلب کرتے ہیں تو سمجھو اللہ سے کنیکشن ہو گیا اللہ سے رابطہ ہو اللہ نے اپنے رحمت آپ پہ نازل کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ کو بخشیں اور آپ سنجیدہ اور سے دل سے اللہ سے اپنے گناہ کی استغفال کریں تو بند مومن کو چاہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ایسے خلوت کے مجالس بھی ہو کے جس میں اللہ سے اپنے گناہوں کے بخش طلب کرے اس مادس کے متعین ہے کہ اللہ صلی اللہ صلی اللّہ وسلم پیر نبین فرمائے حقیق ان مرے انسان انسان کے لیے یہ سزاوار ہے انسان کے لیے کیا خوف ہے دو تجمہ ہیں یقون لحمہ جالسم یہ کہ ہو اس کے اس کے لیے کچھ ایسی مجلسیں یہ خلوفیہ جس میں وہ اللہ کے ساتھ خلبت کریں ہوتے اور اللہ ختم خلبت کمرے میں کسی بند کمرے میں کسی کمرے کے کھونے میں رات تاریخ رات میں یا صبح کے بعد جب سب سویا ہوا ہے اس میں یہ خلوفیہ جس میں اللہ اس میں جسم اللہ کے ساتھ خلبت کریں وہ یسک الزونوں کو اس میں اپنے گناہوں کو یاد کریں پھر حیث اللہ منہ پھر جو ہے اسی تاریخ رات میں اللہ سے اپنے ان گناہوں کے لیے استغفار طلب کریں بخشش طلب کریں ہاں جی تفصیل ترجمہ جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سزاوار اور مناسب ہے یا کیا خوف ہے کہ انسان ایسے مجالس و محافل بھی اپنے لیے قرار دیں کہ خود اس خود اس میں اللہ کے ساتھ خلوت کریں اکیلا تنہائی میں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں پھر اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کے استفار کریں اللہ تعالیٰ سے پھر ان گناہوں کی بشست طلب کریں یہ حدیث جو اسی کتاب نے حض الفصاح کی حدیث نمبر تیرہ سو ننانوے ہے ہاں جی تھرٹی ایک ہزار تین سو ننانوے تیرہ ننانوے حدیث نمبر کتاب نے حض الفصاح کے کتنے خوصلت حدیث تو ان حدیث کی روشنی میں جو ہے ہم اگر دیکھا جائے تو انسان کی اللہ نے گناہوں کے برشش کا بہت بڑا وسیلہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہوا یہ گناہ اللہ جب اللہ نے حرما جب بندہ استغفار کرتے رہیں گے میں اس کے سارے گناہوں کو باستا جاؤں گا ہاں جی تو پھر بندوں کو خدنے امید دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو آزہ نگرامی ہاں جی اللہ تعالیٰ کو نبول وہ اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے ہمارے با... ہمارے غرقی زبان میں میں ہیں نا ایک ہزار ماں باپ سے زیادہ یعنی ان کا اولاد کے جو شفقت ہے اس شفقت کو ایک ہزار گناہ بڑھا دیں پھر اس سے بھی زیادہ شفقت والی ذات ہے اپنے بندوں کے ساتھ لہٰذا ہمیں چاہیے ہمیشہ اپنے گناہوں کا اللہ کے حضور میں استغفار کرتے رہیں تاکہ کل میدان عمل میں ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا نہ پڑے عذابِ مکرنا نہ پڑے میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کے ساتھ توبہ طائب کرنے کی سفار کرتے رہنے کی توفیہ طافت